جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور مفت کی آزم حص نور اللہ مرکز کے یز القدر خریفہ اور ان کے ملازم ثفر سفر ضفر حضر میں ان کے ساتھ ایک مدت تک رہنے والے اور رضبی دارالافتاح جو حضور مفتی اعظم ہند نظر اللہ تعالیٰ مرکز کی یادگار ہے بلکہ وہ اعلیٰ حضرت کی یادگار ہے اعلیٰ حضرت نے رضبی دارالفتاح قائم فرمایا تھا اور اس کا نگراں حضور مفتی اعظم ہند کو بنایا تھا اور اعلیٰ حضرت کے بعد رضبی دارالافتاح کے سب کچھ حضور مفت عدم ہند رہے وہ رضبی لفتہ جو ہمارے بچپن سے ہم نے اپنے ہوش کی آنکھ سے اس کو دیکھا اس میں خدمت کرنے والے اور حضور مفت عدم ہند کی گشت برداری کرنے والے ان کے منید ان کے خلیفہ حضرت مولانا قاضی محمد عبد الرحیم بستوی رضبی قادری جو رضبی دافتاح کے بعد مندر اسلام میں ایک مدت تعینہ تک اور خاصی مدت تک وہاں پر خدمت افتاح اور فکر انجام دیتے رہے پھر مرکزی دارفتا جو اس فقیر کی نگرانی میں چلتا ہے اور جس کے قائم کرنے کی توفیق اس فقیر کو ہوئی اس دافتہ میں وہ اٹھائیس انتیس سال تک خدمت انجام دیتے رہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت کی بارش فرمائے اور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 اور سچی حنفیت کا بھی نام مسلک اعلی حضرت ہے تو مسلق اعلی حضرت اس بکلکلم مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم تھے اور اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نادیدہ عاشق تھے اگرچہ انہوں نے اعلیٰ کا دیدار نہیں کیا اور پنجاب میں میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ آلحت کے سلسلے میں نہیں دیدار نہیں کیا آلحت کا لیکن نادیدہ ان کے عاشق اور نام سنتے ہی جھوم جانے والے اور جان فدا کرنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان میں عوام تو عوام بڑے بڑے علما جو جن کی ملاقات میں نے کی وہ اس کے اندر شامل ہے حضرت مولانا فیض احمد اویسی انہی لوگوں میں تھے ان کا بھی ماضی قریب میں ابھی جہال میں انتقال ہو گیا اللہ تبار تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ایک صاحب اور غلام سرور قادری ان کو بھی مفتی آدم سے خلافت تھی ان کے بارے میں بھی سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے بارے میں میں کچھ زیادہ اور نہیں کہوں گا بہرحال جو مسلمانان اہل سنت والجماعت اور خصوصا علماء احلسنت جو اس دنیا سے نسخت ہو گئے ان کا جانا عالم اسلام کے لیے اور عالم اہل دنیا سنیت کے لیے ایک بڑا نقصان ہے خصوصاً خاضی قاضی الرحیم صاحب بستبی کا جانا خود میرے لیے اور میرے دار رفتہ کے لیے یہ ایک عظیم نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مقصد فرمائے اور رمضان کی برکت سے اللہ و تعالیٰ ہم جتنے حاضرین ہیں یہاں پر اور جہاں جہاں مسلمان آنے ہیں, سنت سن ہیں جو سنت الجماعت اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں اللہ تبار تعالیٰ سب کی مقصد فرمائے اور سب کو ایمان و سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے